فإذا جاء بعض الآخرة ليسوء وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا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 اور ہم نے ہر انسان کے امال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال کر دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا اقرأ بنفسك اليوم حسیبا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی وہاں سے کافی ہے من احتدا فإنما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 وَكَمْ مِنَ الْقُرُونِ بَعْدٍ رُحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ خَبِيرًا بصيرًا اور ہم نے لوہ کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اور تمہارا پرور دار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے من کا منجل ماں نشہ من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 وما كان ربك ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پرگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں تفریح دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے لا تجعل مع اللہ آخر فتقعد اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معدود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بےکس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے اللہ تب اللہ افسانہ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 اور تمہارے پرور نے شاید فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھلکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا وَقفض لهما جناح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 وَآتِ حَقَّهُ وَبْنَ وَلَا تَبْذِيرًا اور رشتے داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑا نشیا کپورا کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا نا ہے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 مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ قَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی فتوا شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے احساس میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحب ہے وَلَا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 اور جب کوئی چیز ناپ تول کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے وَلَا علم ان السمع كل كان اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑھ کے کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارے سے ضرور بات پرس ہوگی زمین پر اکڑ کر اور چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا کان سی ہو رہی کا مکروہ ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور مربوط نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدا اور درگاہ خدا سے راضہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ربكم من الملائكة إنكم لتقولون قولا عظيما کیا نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی ناماقوت بات کہتے ہو ولقد صرفنا في هذا اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں مگر وہ اس سے اور بگڑ جاتے ہیں آپ <تصفيق> <تصفيق> کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معدود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے نہم یا وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے روسبا اس بہت بلند ہے غَفُورًا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 اور جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخر پریمان نہیں رکھتے ہجاب پر ہجاب کر دیتے ہیں ہی اجازت قرآنی ادباری اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سکل پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار دگاری یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں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 قل كونوا حجارة أو عبيدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك وقوسهم ويقولون, ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا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 تمہارا پرور دگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں آزاد دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کا بڑگم بڑگم آبو دس اور جو لوگ اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے باس پیغمبروں کو باس پر فضید بخشی اور دابوت کو زبور عنایت کی من ولا آپ کہیے کہ مشرق جن لوگوں کی نسبت تمہیں مربوط ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے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 سموداً ما بها وما اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقف کرنی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سمود کو اونٹنی نوبت سالے کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو وَإذْ قلنا لك إن ربك أحاط وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخففهم فما يزيدهم إلا فغيانا كبيرا جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا اور اسی طرح کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے وَاِذْ قُلْنَا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 اف ان امین تم کم جانی بل برسم تمیلا کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خوشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آن ہی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگاہ نہ پاؤ ام امین تم این فیوتم سیلا علیہ بِمَا لَا یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر سیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ کر غم نہ بہ آدما ہوں بر بری والی بات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 سنت من قد قبلك من ولا تجد جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریقہ رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ قرآن فجری کا نا مَشْهُودًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک عصر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ کہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا مجھے بے حضور ملائکہ ہے وَمِن يبعثك رَبُّكَ کا مقام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 اور کہو کہ اے پروندگار مجھے مدی نے اچھی طرح داخل کیجیے اور مکے سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیے اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے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 اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو رو ہو جاتا اور پہلو پھیر دیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نہ امید ہو جاتا ہے قل يعمل على فربكم اعلم بمن هو سبیلا آپ کہیے کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے من امر وما من العلم إلا اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے وَلَئِن شئنا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 والجن هذا القرآن لا يأتون لا يأتون ولو كان لِبَعْضٍ ظَهِيرًا <صحیحا> آپ کہیے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتما ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں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 اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو او من و فتفجر یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو أو أو یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ او یو نبئی تم روتر کا لینا کتاب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 اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے اور ہم ان کو قیامت کے دن اوے منہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب اس کی آگ بجنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے laika jaza hun di angmunka farugi ayaatina wa kwau ayiza ku na rizaam waufata Wa kwaَاu ayذا ku rizaam waruufatan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 اور ہم نے موسا کو نو کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فیرون نے ان سے کہا کہ موسا میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے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 الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اور اس بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو ساؤ پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے وبالحق اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِمُ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا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 آپ ہی کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فلسفے ہی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ یقولون سبحانہ ربنا ان کان بعض ربنا لمفعولا اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا وہ یخرج من الالقان يبكون ويزيدهم خشوعا اور وہ ٹھوڑیوں کے بلگر پہنتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ آجی پیدا ہوتی ہے سجے ام تجلسمان فَلَهُ تجہ فلا کا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا بھا بِهَا تبھی بَيْنَ کا سَبِيلًا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 اور آپ کہیے کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آج جو ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے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 وَيُنزرَ الَّذِينَ قَالُ اتخذ اللَّهُ وَلَدًا اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا دیا ہے مَا لَهُمْ مِن عِلْمٍ وَلَا كَبُرَتْ مِنْ إِلَّا کا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 جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابو کر کے بنجر میدان کر دیں گے ام ام اصحاب الكحف من آیتنا عجبا کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوہ والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا آتی نام لدوم کا لَنَا مِنْ نا ودا جب وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروڈکار ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر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 إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو بربوط یعنی مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبوط سمجھ کر نہ پکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بڑی ذخل بات کہی آئی يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم من من افتغى كذبا ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھی ہیں بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ اس طرح کرے ابو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 وطر الشمس إذا طلعت تزارع عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا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 وزات الشمال عليهم منهم فراراً ولملئت منهم رعباً اور تم ان کو خیال کرو گے جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے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 وَu rabgu kum anu bimaal bistum fabartu ahada kum biwarei pe kum haadihi ilal maddina te palyagu. Falyagu ayyuha azuukaa faram fallyati kum berizqi minu waliyata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 ان عليكم او في ابدا اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کریں کر گے اور اس وقت تم کبھی فلا نہیں پاؤ گے کا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 سيقولون سلاسة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تو میری پیمست پی آد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 ولاش پاڑند و يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ اپن شد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 قل الله أعلم بما لبثو له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. آپ کہیے کہ جتنے مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی کارسال نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے وَتُلُمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَرِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 تریز وَلَا تُطِعْ مَنْ ولا کمن پل ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ امرک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 وَلِكُلٍّ حَقٌّ مِنْ رَدِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ أَبَى يُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ أَبَى يَكْفُرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 ان آمنوا وعملوا لا اجر من احسن عملا اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجزائے نہیں کرتے لهم انہار يعلون فيها من أساور من ذهب يحلَّونَ فيِيهاَا مِنْ صابر مِن زَهب وَيلْبَ سُونَتيابان قُذْرم مِن سُندُسٍ وَْتَابق مِن سُندُسٍ وَْتَبلَلٍَ مكين فيِيهَا على الأراائِك نعمَ السَّابُحسُنَ نُطفق ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہر بہ رہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیوا اور اثرس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے کیا خوب بدلا اور کیا خوب آرام گاہ ہے وضرب لهم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 اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیام البرپا ہو اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاذره اكفرت بالذي خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفه ثم صوَّرك رجلا تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ لیکن اللہ ربی ولا بربی مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشا اللہ لا قوت الا بالله کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو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 یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم الاشیا وہی تمہارا لئی تیلم اور اس کے میو کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پرورگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا وَلَمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلا لے سکا و عقبا یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ برحق کی ہے اسی کا سلا بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے وضرب لهم مثل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 المال والبنون زینط الحیات الدنیا والباطیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا مال اور بیٹی تو دنیا کی زندگی کی رونق و ہیں اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پرودگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں وَيَوْمَنُ سَيِّغُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً فلم نغادر نُغَادِرْ مِنْ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 اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا وَبُضِعَ وی وَلَا یا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بولایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُو شُرَكَائِيَا الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا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 رَبَّهُمْ إِلَّا أَمْ أَوْ قُبُلًا اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائے اور اپنے پرو نگار سے بخش مانگے بجو جس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلو کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو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 ومن أظلم من جكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تجعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا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 فلما بلغا مجمع ما فتخذ البحر سربا جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا فلما غَدَاءَنَا لَقَدْ لطی نام سَفَرِنَا نا صبا جب آگے چلے تو موسا نے اپنے شاید سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ دیا موسا نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے جس ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے فوجدا عبدًا من عبادنا رحمتًا من عندنا وعلمناه من ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی یا یعنی نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا قال لهم موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہتی خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گیس اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو انشاء اللہ صابراً ولا لك امرا نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابق پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا قالا فَإن خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے, مجھ سے کوئی بات نہ جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا موسی نے کہا کہ آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی اقل انك لن تستطيع معي صبرا خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے قال الا تؤاخري بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مووزہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے یا لقد جئت <تصفيق> پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ نے کہا کہ اپ نے ایک بے گناہ شخص کو نہ بغیر قصاص کے مار ڈالا یہ تو اپ نے بری بات کی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحمد على ذلك من الشاهدين والشاكيرين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين حضرت معنیٰ احتشام الفتھانوی پندرہ پارے کی تلاوت اور ترجمہ معنیٰ سلیم الدین شمسی فرما رہے تھے کیسڈ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین